غمت اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اس سے کیے گئے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والا تھا اہل جنت جب جنت اور اس کی نعمتوں کو میدان محشر سے ہی دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ یہی ہے وہ جنت جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہر وہ شخص جو دنیا میں گناہوں سے منہ موڑ کر اللہ کی بندگی کرے گا اور اس کے فرض کردہ اعمال و احکام کو بجا لائے گا اور امانتوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا